السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور علی کو سلام و واجبات سال کا پہلا ہے اللہ رب العزت شاہ محرم میں بہت سی یادیں رکھی ہیں اس مسلم کے ساتھ اس میں دس محرم یوم عشورہ ہے اس کو حضرت نو علیہ السلام سے بھی نسبت ہے جناب یونس سے بھی نسبت ہے حضرت یوں علیہ السلام سے بھی نسبت ہے اور سارے میائی کاملین سے اس دس محرم کو نسبت حاصل ہے ساتھی ساتھ ہی ساتھ جانشین مصطفیٰ امام حسین السلام سے بھی نسبت محرم کا مہینہ محرک کا مقدس مہینہ اما محرم اس کی شروعات ہوتے ہی دنیا غم حسین میں ڈوب جاتی ہے اور اہل سنت کے نزدیک حسین کا غم منانا ہے ماتم منانا نہیں ہے ہم حسین کا غم ضرور کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے حضور علیہ اللہ کو تصدیق نے خود غم حسین کیا ہے اسی لیے یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا داری میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہم حسین کے کی غم کیا فکری نہیں رہی ہمیں حسین کی تعریف پڑھنے کا وقت ہی نہیں رہا اقبال نے ایک زمانہ پہلے کہا تھا انسان کو بیدار دار کو بولے لے تو ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین لیکن ہر قوم پکارے نہ پکارے یہاں تو حسین کی قوم کا حال یہ ہے کہ وہ اس بات کو صحیح طور پر جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ کی کربلا کیا ہے ہم نے سوچ رکھا ہے کربلا ایز اے کہانی ہے ہم نے سوچ رکھا ہے کربلا قصہ ہے ہم نے سوچ رکھا ہے کربلا بس امام حسین کی جند ہے کربلا انسان کی زندگی جینے کا ایک طریقہ بتانے والا قصہ ہے کربلا ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز اور ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر ایک صدا کا نام کربلا ہے کربلا کے شہزباب مقام، امام علی مقام نے دنیا کو یہسین یہ یہ کا ایک جملہ ہے سرکار امام حسین علیہ السلام شاہ فرماتے فرماتے ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے تمہیں اتنی زیادہ قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی آج یہی ہو رہا ہے ہم کے خلاف اٹھنے کی لائق نہیں ہے اور دیر اتنی ہو گئی ہے کہ اب کوئی ظلم کے خلاف اٹھے گا تو قربانیاں کروڑوں کی تعداد میں پیش کرنی پڑے گی جس کو سوچ کر لوگوں کا ذہن کاپ جاتا ہے لوگوں کا تصور والا جاتا ہے اللہ نے یقیناً مصطفی علیہ و تسلیم کو بہت ساری سلاد و تسلیم کے بارے میں آپ کو سنا ہوگا کہ انبیاء موجزے لے کر آئے مگر لوٹے میں پانی نکالا ہے اگر موسا پتھر سے پانی نکالتے تو مصطفیٰ نے انگلیوں کے بیچ سے پانی نکالا ہے اگر موسا نے لاٹھی مار کر پانی میں رستہ بنایا ہے اللہ تعالی تو سب سے کہتے ہیں نا میرے سرکار وہ سارے جب کی کی ہونا پڑا تھا اور ایک روایت کے کے کے اور اور اور کو لیکن میں شہید بھی تھے شہید ہونا بھی بہت بڑا تو, اس سے رکھا کیا؟ کتاب کے تو جواب آئے گا نہیں ہرگز نہیں بلکہ شہادت ہوتی ہیں ایک شہادت شہادت وہ شہادت جو خفیہ طور پر شہید ہو جائے جیسے جیسے کسی خاص مرض میں مقبوع ہو کر جیسے ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو میدان میں جا کر کٹوائے اس کو دے یعنی اعلان دے دے. پہلی بات تو یہ کہ سرکار کو اس جانے اس کی تھا. کتاب کے الفاظ موجود ہے کہ سرکار کو تسکر پر اثر نہ ع لوگ مسلمان ہو گئے خیال کر لیا لوگوں نے مان لیا کہ یہ سچے لیکن جب زندگی کے بظاہر آخری نیلام آئے تو مصطفیٰ کے جملے ہیں کہ وہ, وہ زہر مجھ پر اثر کرتا وہ زہر مجھ پر اثر کرتا. کی بیماری سناؤں کا تو بات لبی چلی جائے گی لیکن سرکار عائشہ صحابہ تھا پردہ ہٹایا بالکل ملا ہوا تو حضور نے پردہ ہٹایا میں وہ جو زہر اثر کرتا تھا اس وجہ سے وہ زہر بھی حضور علیہ السلام وقت تسلیم کی شہادت کا سبب بنا ایک دلی دوسری بات حضور علیہ السلام وقت تسلیم کے خاندان میں حضور علیہ السلام وقت کا کوئی بیٹا جوانی کے سرحادت باقی نہیں رہا سیدی سے کہتے ہیں پہلے یہ سن لیجی پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا تھا کہ حلام کسی کسی کی دوسری حضور فرماتے ہر نبی کا نسب ہر ایک شخص کا خاندان چلتا ہے میرا خاندان فاطمی سادات مانا امام حسن یا امام حسین کی اولاد امام حسن یا امام حسین کی اولاد ان کو فاطمی سادات کہا جاتا حضرت علی نے دوسری شادیاں بھی اب اگر حضور علیہ السلام کا بیٹا جوان کیا جائے اور اسے نہ ملے تو لوگ کہیں گے ہمارے نبی اسماعیل تو ایسے تھے جن کے باپ بھی نبی ہمارے نبی صاحب ایسے تھے اگر اللہ کی خاتون بناتا ہے تو اور اگر مصطفیٰ بیٹے کو نبی بنایا جاتا ہے تو پھر حضور کا آخری نبی ہونا لازم نہیں آتا آج سمجھ آ گئی یاد آتا ہے حضور علیہ السلام کے شہزادی جب ان کا انتقال ہو گیا اور ایک فاطبہ لیکن ابراہیم چونکہ یہ میرا بیٹا ہے میں اپنی تکلیف کو برداشت کر لوں گا کہنا کہ میں حضور نے اپنے خاص بیٹے کو امام حسین کو توبہ دیا دنیا کو زہر دیا دنیا کو بتایا میرا راہ این جا رہا ہے ایک وجہ یہ حدیث کا الفاظ انہوں نے بخاری والی روایت فرما کر کہا حضور فرماتے ہیں میرے بیٹے ابراہیم کے تکال ہوگا اگر سددا رہتا تو سچا نبی بن اگر سددا رہتا تو سچا نبی ہوگا اگر سددا رہتا تو سچا to be سچا جب ہی ہوتا بیرہ دیکھیں انتقال ہو گیا ہم سرکار ایسان खिलाया करते حضور कभी السلام کھلایا کرتے कभी पीठ کندے پہ कभी ہیں کبھی پیٹ پہ بٹھاتے ہیں کبھی एक میں کیا کیا سناوں یہ قصہ تو اتنا طبیل ہے نا پورستار اگر بس آدموں جنگا جنگا تو حضر دیو اتنا پر پشت پر بٹھاتے ہیں ہاں. بی بیٹھے اور لگام کے لگام ہوتی ہے جب حسین پیدا ہوئے نا جب امام حسین پیدا ہوئے بات نام ہی ایسا ہے جی. نام آتے ہی تو پھر تاریخ لے کر چلے جاتے حسین پیدا ہوئے تھی. میں اس طرح بات پر آتا کہ پیدا میں تو کیا ہوا میں ابھی یہ کرنا تھا شہادت کی بات وہ عطول <سؤال> نہیں دے جائے میں جذبات میں بہت جاؤں ہوا اور امام حسین کی قطور شروع کرتوں گا میں امام مسلم بھی بیان کریں دعالی عبادت حسین قدر جائے شکم ہے سنئے سرکار عبادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برش حضار ایک کو حسن کہا جاتا ہے ایک کو حسین کہا جاتا ہے مولادہ علی کی فصیلت آپ نے بے اقتیاس رکھی ہے صرف اتنا سن لیجئے کا شعر علی اس کا دروازہ اخرت کا دروازہ کم پڑتے وہ حدیث کے الفاظ ہیں پس جسے علم چاہیے وہ دروازے پر aaye میں یوں کا شعر علی اس کا دروازہ جسے علم چاہیے اسے چاہیے وہ دروازے پہ ہے دروازہ علی ہے پتہ چلا علم چاہیے تو علی کی چوکھٹ پر ہی وہ ملے گا بغیر علی کے علم حاصل ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ راہ والا اللہ تک جانے کے لیے شومی مان سے اعلی حضرت نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں جو میری اہل بیت صاحب کا پہچانے وہ تیر ہاتھ سے خالی نہیں میں روایت سناتا نہیں لیکن اور میں بھی نہیں سنائے تو پھر کم سنائے اس لیے میں سنا رہا ہوں لوگ ہیں صاحب اپنی تعریف کرنے کھڑے ہو گئے میں اپنی تعریف کرنے نہیں کھڑا ہوں مصطفی جان رحمت علی سلام کا فرمان سنانے کھڑا ہوں شومی مان کی روایت اعلی اللہ عنہ کہ حضور فرماتے ہیں پیدا ہوا ضران کی اہلے بیت مصطفیٰ کے حقوق کو نہ پیچانے والے بھی رانسے خالی نہیں آپ کہیں کہ گالیاں دیتے ہو بلزا میں تھوڑی دے رہا ہوں حضورﷺ کے حفاظ دے رہا کام کریں گے اگر اہلے بیت نبوک کے خلاف کرنے والا تو زائر سباہد مصطفیٰ کی لانت کوٹر میں ٹھیک پڑھ جائے حضورﷺ نے فرمایا ہے اس نے پاتلہ کو تکلیف دی اس نے مجھے, مجھے تکلیف دی شام کو بس اور کچھ نہیں کر سکتے <tweakCar> <board> تو نو کٹھکا میں بھی ذکر علی کرما سیاہ ستتاب کو ادھر والے بھی مانتے ہیں تو ادھر تو نہیں میں ذکر علی ہوتی غور کرنے کا معاملہ یہ کوئی نام ہے نہ رزاۃ جب تک کے سامنے ان مفتی اصحاب کو کہیں کی بات تو نہیں نا بخاری کے فضیلت کا پورا چہرہ کھڑا ہوا بڑا ہے کائنات کے نام کا الگ ہے سرمہوندی کے نام کا الگ فاطمہ زہرا کے نام کا الگ کیوں صاحب؟ سارا اچھا ہے اور آپ کہیں جائیں گے دل کے کانوں سے حضور کا ذکر ہے جیسے آپ کو لگڑی پڑ جاتی امام انس علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے صدیق کا ذکر عبادت ہے بہار صدیقہ اپن تو زہرہ سلام اللہ علیہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں فاطمہ جب بھی تو مجھے حضور کا چہرہ یاد آتا فاطمہ مسکراتی تو مجھے حضور کا مسکرانا یاد آتا فاطمہ سہاؤ کرتی تو مجھے حضور کا صفاؤ کرنا یاد آتا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے فاطمہوں سے زیادہ حضور کے مشاہدے کسی کو پائے یہ نوری صدق اننا کا نزل تو انہیں خواب سچا کر دیا اسی طریقے سے بدلا دیتے عظیم کی کی کی کی کیا تھا وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کا عظیم سے اسماعیل کے سامنے عظیم نہیں ہو سکتا اعتبار علیہ علیہ سے کی اولاد ہے حضور نے جسے اپنا بیٹا کہا ہے ساری چیزیں اس میں موجود ہیں اس کو دنیا حسین ابن کے سردار ہو جس کا بابا تمام, کا سردار. جس کا نانا تمام نبیوں کا سردار ہو جبریل جس کا جھولا جھلاتے ہو جبریل جسے کود میں اٹھا لیتے ہو جبریلات و تسری جس کے ناز اٹھاتے ہو نہیں کہتاب کے بھائی استاد نے کہا تھا جنت کے ہیں تم کو مستانا قدر دشمنانے سرکار دولہ علیہ السلام کو تصریف میں وضائے سارے عصاق اپنے اندر جمعہ فرمائے لیکن جب پاس شہادت کی آئے تو شہادت کی جو قسمیں ایک شہادت پوشیدہ ایک شہادت ظاہر اس کو ایک شہادت تصریفی کہتے ہیں ایک کو شہادت جنری کہتے ہیں سرکار دولہ علیہ السلام کو تصریف کے آخری ایام کا مرحلہ تھا سٹیدہ عابدہ ظاہرہ راکہ آسائے وآسائدہ فاظرہ صلی اللہ علی پڑھا بہت بہت اچھا ہوا تو بہت کچھ بیان دیا گیا. تو جائے کہ کریم مقام کیا ہے حضرت عمر ابن خطاب رکھتے انہوں نے یہ بات ہی نہیں کہ انہوں نے کچھ بیان کر سکنے کیوں گا ہے عمر ابن خطاب جیسا شاہد شاہد آگے اپنیاں کا کہہ آباد شاہد کیا ہوئی سیجد راہم کی قدر کر سکتا ہے یہ عمر ابن خطاب جیسا ہے کوئی کریں نہیں سکتا میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر ابن خطاب اپنے آفیس پہ بیٹھے کمرے پہ بیٹھے ہیں ہوئی دروازے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے شہزادے ہیں اندر حضرت ظاہر کہ کوئی شخص اگر کسی سے ملنے جائے اور بیٹا باہر کھڑا ہو یا خود کا خاص آدمی باہر کھڑا ہو تو آدمی سوچتا ہے باہر کھڑا تو میں کیا ملنے کے لیے جب حضرت مام حسین اندر نہیں گئے دیکھا کہ جب عمر کا بیٹا ہی باہر پڑا ہے جوڑا جو مارے, تو زمین تیر محبوس کرتے. جو مارے تو مدینے میں اپنی جگہ ہو جائے, اگر جائے تو بیس راستہ بدل دے لیکن امام حسینؑ سے گناتا ہی یہ میں کہتا شہزادِ خلاقات کیری تشریف نہیں لائے حضرتِ کور میں خلاقات کیری تشریف نہیں لائے امام حسینؑ علیہ السلام فرمان لگے حمیر المبنی میں آیا تھا مگر میں نے دیکھا کہ آپ کے شہزادِ دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ پرام امامیاں سے ناوے گفتگو ہیں تو میں واپس کلا گیا حضرتِ عمر کیا کہتے خدا کی قسم شہزاد کانِ اسکور ہے آپ کو کسی کی اجازت کی ضر بیانکتے ہیں یہی وجہ تھی دو دو ہزار دیے امام حسن کو پانچ ہزار دیے امام حسین کو پانچ ہزار دیے حضرت عمر کا شہزاد کرتے ہیں لیکن آپ نے سب کو دو دو ہزار دو دی جاتی علامہ فرماتے بھی ہیں ہمیشہ سید کو ڈبل حصہ دیا کرو ایک اس کے سید ہونے کا اور ایک وہاں حاصل ہو گیا بہرحال میں ایک پہلے میں ਤੁھ کو سناؤں نا کہ بات بہت لمبی چلی جائے گی ہمارے قابلین کا طریقہ کیا تھا کیا طریقہ رہا کیا انہوں نے اپنی زندگی کے حساب سے گزائی علامہ فاضل بریلوی پانچویں میں نو مر شہزادے بالکل جوانی کا معاملہ تھا وہ شہزادے پتا نہیںل یہاں نہیں خدمت کرنی چاہیے اور رہی بات کی روایات ہو سکتی حضور نے کل عاشق ویدان میں سب سے پہلے شبان محید کروں گا یہ چیز تو آپ نے سنینا دوسرے نملے سنیئے دیس کے دوسری رفایت پر فرماتے ہیں سب سے پہلے میں کروں گا اور اپنے اہل وید کی کروں گا سب سے پہلے میں کروں گا اور اپنے خاندار والوں کی کروں گا کون دوتک سے دیکھ سنیئے کن لوگ حسابی وسببی ویلن قتلی عورت ہے اللہ حسابی وسببی وزیر یعکم آخر فرماتے ہیں سال عشق میں ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے اسلامی آسا ہے اے میں ان بروں نے تازیم نہیں کی ہے اس یہ تازیم کیے ہوا انہیں کتاب اور علی کے پاس ہوں نے اوچھے تھے اور کہ علی اپنی ایک بیٹی کی شادی اس سے کرا دے عمر ہو گئی امرے نے کتاب علی کی بیٹی سے شادی کرنے کی بات وجہ امیر و نومنیر ہیں نے چگرتی ہونے کی پشارک دے دی مگر کہتے علی اگر تو اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا تو کے بیدان، عمر یہ نسبت حضرت سلام ہے چار چار خاندان شرف حاصل ہو جائے اور اسی میں الجاؤں آگے بڑھ ہی پا رہا سرکار تعالم علیہ السلام اور تسریم نے اپنے دونوں اہم کائنات کو دی اور فرمائے دونوں میرے بیٹے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا میرے بات کے ساتھ کیا شروع کرتے ہوتے اخلاق یہ حضور کے اپنے پاس ہمیں سارے روایہ سناؤں کا وقت زیادہ لگ جائے وقت پورا ہوں چکا اب دیکھیں آپ لوگو شہید آپ پھلیں حضور شہید کیسے ہیں حضور نے فرما حسین مجھ سے ہوتے ہیں حسین سے یہ تو سمجھ میں آتا حسین آپ سے ہے کہ آپ ہیں آپ حسین سے ہیں انشاءاللہ اللہ کی میں ابھی تمہیں اس کو ہی چھوڑتا ہوں کیا سرکارِ والد صلی اللہ برداشت کرنے کا ماتا میرا حسن کے لیے اور میری حیبت بھی امام حسن کے لیے اور سینے تک حضور علیہ السلام کی کاپی امام حسن اور سینے سے لے کر قدم تک حضور علیہ السلام کی کاپی امام حسین یہ عدیز کے الفاظ ہیں حسلام تسلیم کی یاد کو بہرحال تاریخ آپ پڑھیں گے پہلی بار زیاد کیا گیا. پریشان ہوئے اپنے نانا جان کی قبر پر ارز کیا نانا آپ کا حسن بڑا پریشان کندھے پر بٹھا کے گھماتے تھے توجہ خاص ہوئی بالکل ٹھیک ہو کر پھر واپس آ دو مرتبہ احسان ہوا تیسری بار ہیر. تیسری یا چوتھی بات ہیرے کی کلی آپ کو پلاتی فاطمہ وہ بھی تاریخ کے اور آپ کو پلٹنا نہیں چاہتا ہیں تھا حضرت علی کرم اللہ قریب سے پوچھا گیا انہیں نام کیا رکھا امام حسن کی پیدائش حرب رکھنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں علی تو میرے لیے ایسا ہے جیسا کی لیے کی بس معنی جب عربی میں کریں گے تو حسن بنتا ہے تو حسین بنتا ہے شکیل شکم ہوا لیکن یاد آنے والا حربی ہے جب تلو میرے لیے ہارو کی منزل میں ہے تو ہارو کے بیٹے کے نام پر ہونا چاہیے حضور آز... حسن کے میں دی. امام حسین امام کا نام اسود نے رکھا ان دونوں کے کان میں اسود نے دینے تحریک کے طور پر مستفا نے اپنی پاک امام اور حسن اور حسین کو چسائی یہ شہادت سرری کو عدا کر کے حضور علیہ السلام کی شہادت سرری کا حق کیا اور جب بات تیر بھی کی آئی تو یہ ایسی شہادت رکھوں کی جس طریقے سے کائنات میں مصطفیٰ جیسی ذات کوئی نہیں اسی طریقے سے امام حسین جیسی قربانی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی شہادت وہ اسمائل علیہ السلام کی بکیہ قربانی جو زبہ رضی آئی تھی وہ جناب کربرا کے زاروں میں مکمل کی گئی میں سوچ کر آیا تھا کہ امام مسلم کا قصہ بیان کروں گا مگر یار زندہ صحبت باقی پتا نے پھر گفتگو کا موقع کم ملے ایک بار کہا تھا اللہ اللہ بائے بسم اللہ بیدر آخری بار اللہ اللہ بائے بسم اللہ بیدر مانے سلح عظیم آمد بسر کیا کہ بسم اللہ کی باپ باپ ہے حضرت علی کا جملہ نا قرآن مقدس کا سارا فاتحا میں, میں, میں, میں, میں ہوں علی کہ تو اخبار کہتا ہے اللہ اللہ بائے بسم اللہ کتا کتا ہمیں قرسی قرسی کا شعر ہے باق یعنی بسم اللہ کی باق تو باق ہو گیا معنی زبع عظیم آمد پسر اور زبع عظیم کا معنی کیا تھا اس معنی کو چھوڑو سناپا ترجمہ بن کر اس نے اپنے ہی جو کا بار کروڑے معنی زبع عظیم ہاں ہاں یہ شان سکا اہل بیت بھار کی ہے سرکار قریب نواز نے کہا تھا شاہ استر حسین بعد شاہ حسین دین استر حسین دین منا استر حسین سردار ندار دست دردست جزید حق کا کے بناہ لا الہ استر حسین اس شہیدِ بلا شاہِ برگوں با بے قسِ دشتِ خُرمت بلا سلام استغتال بلا ربی بِن قُلِ سَبْتُ با بِلِ بَآخِ الْقَوَانِ